رحمن صحمۃ اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متبِ البشہ و ایپ گروپ الباء شاہ باقی تمام شامعین خوانبرآن سب کچھ واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج دو سو سینتالیس ابلک نو ہیں دو سو سینتالیس مجموعی درس ہے شروع ثابت ہے اور نو جو ہے ہد رسول اللہ اور ہدِ علم تاہرین کی توضیح میں یہ آج کی درس نوان درس ہے ہماری سلسلہ بعض اس, اس میں ہے کہ دعا نماز ہد رسول اللہ اور نماز عجمۂ تاہرین حد علم تاہرین کے سزۂ شکر میں جا کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کی مختصر توضیح اور تشریح ہے ہاں وہ دعا نہایت ہی عاجزانہ دعا ہے اور البتہ یہ دعا جو ہے صرف ان دو نمازوں کے سجدے میں پڑھیں باقی نمازوں کے سجدوں میں شرزش کو ملنا پڑیں سنیے آپ اس نماز میں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ چونکہ دعا کی جامعیت ہے یہ دعا انتہی آجزی پر مشتمل مبارک کلمات کلمات اس کے اندر موجود ہیں تو لہذا انسان جب چاہیں سہ زشپور میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کے درگار میں انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کا شعور ادا کریں اور انہی کلمات کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں کیونکہ اس کے اندر جو کلمات اللہ کے اسماع الحسنہ استعمال آئی اس کلمے کے اندر مغرب دعا کے اندر اور آج ہی پرندرات کے انیلمات وہ نہایت جامع کیونکہ یہ دعا جو ہے ہاں یہاں جی سے شروع ہوتی ہے اللہ قلب محض ہاں اللہ میرے دل حجاب میں ہے پردے میں ہے واغلی مغلوبً یا اللہ میرے عقل میں قوال ادراک جو ہے وہ مغلوف ہے شکست خوردہ ہے ہوائی غالباً اللہ میرے ہوائے نفس میرے عقل اور میرے قو شعور ان سب پر غالب ہے ہاں جی یعنی مجھے صحیح طریقے سے راستے میں ہوائے نفس کے غلبے کی وجہ سے میں نہیں، فیصلے نہیں کر پاتا ہاں جی یعنی ہوائی غالب یعنی میرا اللہ میرے معبود میرے خواہش نفس ہیں جی مجھ پر غالب ہے میرے خواہش نفس نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے مجھ پر میرے خواہشیں خت یاب ہوئی ہیں نتیجتاً میں بے اور بے بس ہو چکا ہوں وہ نفس معیوبً اور اے میرے اللہ ہے جی میرے معبود میرے نفس میرے ذات میرے عقل ایپ نقص اور خامی سے اور حرابی سے پر ہے نش معیون ہاں جی و طاعت قلیعل اور اے اللہ میری بندگی میری تردرگاہ میں مستعب اعمال اور عبادتیں ہاں اور نوافلات اور عبادت بندگی اپنی خوشی سے انجام دینے والے نیک اعمال بہت تھوڑے ہیں اے اللہ معاشرت کثیر میرے گناہ بہت زیادہ ہے معاشر کا میرے گناہ بہت زیادہ ہے اور وہ لسانی مکرم اور اے اللہ میری زبان میری گناہوں کا اقرار کر رہا ہے ہاں جی میری زبان میری کا اقرار کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں اغراب اقرار نہیں بھی کریں تو اللہ کو تو پتہ ہے لہذا اقرار کریں گے تو بخشش کی زیادہ امید ہو جاتی ہے یعنی اے ال میرے اللہ میرے معبود میری زبان میرے گناہوں میرے غلطیوں میرے جرائم کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ سب گناہ غلطی جرم کر چکا ہوں ہاں پر جو بندہ عدالت و حاکم کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف و اقرار کرے گا کرے اس کا پھر کیا حل ہوگا ہاں بس وہ سزا کا منتظر ہوگا اس لیے آگے فرماتے آج کے درس یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں درس نمبر دو سو انتالیس پبلک نو میں دو سو سینتالیس پبلک نو میں ہے نیسے آگے بقیہ ایسا ہوتی ہیں پھک فحیل پھک فحیلت یا ستار الویو یا غفہ رضن یا اللہ یا اللہ یا رحمٰن یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الرحم شکرن شکرن شکران یہ بقیہ دعا کا ایسا ہے جس کے توضیح آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا فرماتی خواہ کی بھاٮٔیلت کی اجتفام میں اس میں استفام ہے کیفیت اور حالت دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں ہاں جی تو کئی بھائی یعنی کیسی ہوگی کس طرح ہوگا ہیلا ہیلا جمع ہے ہیل کی اس کے تدبیر ترکیب چال دھوکہ بہانا یہ مان کیا ہیلت تن باری ان عرب بولتے ماہرانہ چال شاندار ترکیب یہاں اس دعا میں جو ہے پھکے فہیلتی سے مراد تدبیر چال بہانا مناسب یہ معنی تو تجمہ یہ ہوگا پھکے فہلتی اے میرا اللہ بس میرا کیا چال و بہانا اور تدبیر ہوگا جب یہ بندہ ان ساری کا شکار ہے تو اس کا کیا حال ہوگا اب میرا کیا حال تدبیر بہانا ہوگا اب میری کیسی تدبیر چال اور بہانا ہوگی کہ میں اپنے آپ کو کامیابی کے راستے سے برکنار کروں اور آذاب سے نجات دلاؤں یعنی وہ بندہ حقیق و کی توضیح میں تھوڑا بتا رہا ہوں یعنی وہ بندہ کہ جس کا دل و دماغ زیر حجاب پوشیدہ ہے اور اس کا آخر شکس خودہ ہے ہوائے نفس اس پر غالب ہے نف اس کا ایبوں سے بھرا ہوا ہے اس کی بندگی و عبادات بہت تھوڑی ہیں گناہ بہت زیادہ ہیں زبان گناہوں کا اقرار کر رہا ہے تو پھر اے اللہ اے میر معاور اس بندے کا کیا حال و چال و بہانا ہوگا وہ اپنی نجات و کامیابی کے لیے آپ کیا تدبیر و چال کر سکے گا پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ستاریت غفاریت رحمت و واشیہ لطف و کرم اور مراحم ہونا یاد آتا ہے ہاں جی؟ اور اللہ پاک ذات کے ان مقدس صفات سے متوسل ہو کر متوسل ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں پر پردہ پوشی اور فرگزر رحم و کرم کی درخواست کرتا ہے کیونکہ وہ پاک ذات ستار الو غفار گناہوں پر پردہ ڈالنے والا غفار جنون وہاں ایبوں پر پردہ ڈالنے والا وفارزنو گناہوں کو بخشنے والا رحمان اور رحیم بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا اور الحم الرحمی نے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم ہے لہذا اسی سے ہی باشش کی امید ہے اور اسی سے ہی پردہ پوشی اور لطف و کرم اور رحم کی امید ہے لہذا اسی ذات کے دامن تھامتے ہیں اور آخر میں آجزانہ دعا کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر بدا کرتا ہے اور شکرن شکرن شکرن کہتا ہے تو یا ستار لویو پھکے پھلتے یا ستار لویو ستار مبالغہ کا سکا ہے یعنی بہت زیادہ ستار سرو سے پردہ پوشی کرنے والا ستار سرو چھپانے کے معنی ہے جو ستار بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے بھی ایک قسم مبارک ہے یا ستار ہاں ہمار شریف میں اللہ کے ننانوے میں سے ایک یا ستار ہے یعنی اے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے یہ اے بندوں کو ہن حتیٰ فرشتوں سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں جس طرح عدیث میں آتا ہے بندہ جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں فرماتے ہیں سات سات یعنی سات گھنٹے تک تو پھرام القاطبین کو بھی اللہ نظر آنے نہیں دیتا ہے اسے بھی چھپا لیتے ہیں اگر اس عرصے میں بندے نے توبہ کر لیا تو بس وہ گناہ بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہے فرشتوں نے بھی نہیں دکھا نہیں لکھا اور اللہ بخش دیتے ہیں اس بندے کو جب فوراً توبہ کریں اس لیے بندے مومن کو چاہے کوئی بھی خطا ہو جائے گناہ سرزاد ہو جائے کوئی واجب رہ جائے کوئی حرام کا ارتکاب کرے تو فوراً توبہ کرے کل کے لیے نہ رکھیں زین گرامی کل کا کچھ پتہ نہیں ہے ایک لمحہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کل کا انتظار کریں انسان کی زندگی موت اور حیات کے ہیں بیش میں ہے اور اللہ نے ہمیں کوئی وعدہ نہیں کیا کہ آپ کل زندہ رہیں گے لہذا فوراً توبہ کریں یا ستار ایوب عیوب عیب کی جمع عیب کا معنی لغت میں نقص عیب خامی بگاڑ خرابی القام سدید نامی غم یہ سارے ہیں یعنی یہاں دعا میں ہر قسم کے گناہ مراد ہے ظاہر ایب مراد نہیں ہے یہاں پر یا یعنی ستار ویو ایبوں کو چھپانے والے یعنی ہر قسم کے گناہ کو چھپانے والے یا یعنی اللہ ہم سے تیری عبادت و بندگی میں جو بھی ہم سے نقص خامی رہ چکا ہے ہم نے بگاڑ پیدا کی ہے ہم نے خرابی پیدا کی ہے دنؤں کا ارتقا کہ ان پر ریا اللہ تو بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا تجمہ بندوں کے بند پر پردہ ڈالنے والا چھپالنے والا تاکہ بندہ سب کے سامنے ذلیل خوار نہ ہو جائے بیا غفار ظنو غفار بھی غفارۂ یا حروث ممالک کا شکای یعنی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا یعنی اور اللہ کے اسماعل حوشنہ میں سے ایک ہے جنوب ضمغن کی جمع ہے جی گناہ غلطی جرم کے معنی میں تو یا غفار جنوب یعنی اے بندوں کے گناہ جرم اور غلطیوں کو بہت زیادہ بخشنے والا اور درگزار کرنے والا یا غفار جنوب کا یہ معنی ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات یا اللہ یا اللہ، یا اللہ ہوتی دفکار ہے جی یا اللہ کے ذاتی نام ہے ذات کا نام کرامی ہے ذات علاحق کا مقدس نام مبارک ہے اور مستجم جمیع صفات ہے، یعنی اللہ کے دوسرے جتنے بھی 99 صفات ہیں ان سب کے معنی معفوم اس اللہ کے اندر ہے جب آپ نے یا اللہ کے پکارا ایک ایک ایک نا تویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان تمام اصماء الحسنار کے ساتھ پکارا ہے اس لیے حادث میں آتے تین دفعہ اس لے کے حادث میں آتا ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کو تین دفعہ پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر تو اللہ کی طرف سے ضرور ندا آتی ہے ہاں میرے بندہ کیا ہوا ہاں جی ہاں میرا بنداک پر جو ہے میں تمہاری بات سنی جائے گی تم گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو بخشا جائے گا توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ قبول کی جائے گی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ تو اس کو پورا کیا جائے گا تین دفعہ اللہ کو پکارنے کے بعد اللہ ضرور اس کی ایجابت فرماتے ہیں تین دفعہ یا اللہ ہو کے اللہ کے اس میں ذات کو پکاریں پھر یا رحمان یا رحم تین مرتبہ یا رحیم یا رحیم تین مرتبہ رحمان تین مرتبہ رحیم تین مرتبہ پکاریں یو یہ دونوں اس میں آپ کو پہلے بھی بار بار بتایا ہے ایک غور کے مطابق دونوں مبالغے کا سکھائے یعنی بے رحمت والا لطف و کرم کرنے والا ایک معنی ہے دوسرے قول کے مطابق صوت مشبہ یعنی ہمیشہ رحمت لطف و لطف کرم کرنے والا یہ دونوں لفظ اور تیسرا کال یہ رحمان مبالغے کا شکار رحیم صفت مشبہ ہے ہاں خصوصاً رحیم کے بارے میں صفت مشبہ ہونے کا امکان زیادہ ہے یعنی مسلسل تسلسل کے ساتھ رحمت اور لطف و کرم کرنے والا یہ اللہ جو اپنے بندوں پر مسلسل لطف و کرم کرتا ہے ہمیشہ لطف کرم کرتا ہے یعنی ایک دفعہ بہت زیادہ کیا پھر چھو یعنی ہمیشہ اور مسلسل اس کو کرنے والا اور رحمان جو ہے رحمت عامہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ تمام محلوقات کو شامل ہے اللہ کے دوست دشمن سب کو شامل ہے رحمان ویسے مبارک ہے جس کے برکت سے جس رحمت کی برکت سے دنیا کو وجود ملی ہے اور دنیا کے ہر شے کے بقا کھیلے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہاں جی وہ سب اس اس میں رحمان کے بدولت سے تمام موجودات کو ملتی رہتی ہے یہ رحمت رحمت عامہ دوست دشمن سب کو حاصل ہے یعنی اللہ کافر کو بھی مال دیتا ہے دولت دیتا ہے آکسیجن دیتا ہے پانی دیتا ہے ہوا دیتا ہے تمام صورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں چاند فائدہ ہے تمام نعمت عمومی جو ایک انسان کے بقرا کے لیے ضرورت ہے وہ اللہ دوست دشمن سب کو مہیا کرتا ہے اور رحیم جو ہے رحمت خاصہ جو کہ ممنین کے ساتھ خاص ہے یہاں کہ اس رحمت خاصہ کی وجہ سے ممنون کو دنیا میں ہدایت دیتے ہیں ہم معرفت کی توفیق دیتے ہیں ہدایت کی توفیق دیتے ہیں توبہ طائف ہونے کی توفیق دیتے ہیں اللہ کی سچی بندگی کی توفیق دیتے ہیں یہ سب فرماتے ہیں اس میں رحیم کی برکت سے لمحہ دعاؤں میں آیا یا رحمان دنیا و یا رحیم اللہ دنیا میں تو اللہ سب کے رحمان ہے لیکن آخرت میں رحیم میں جو کہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے کافروں کے ساتھ اللہ اللہ رحمِ نہیں ان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں تو ارحرمراہمی میں لذا ارحم اس میں تبدیل ہے یعنی سب سے زیادہ رحمت لطف کرم کرنے والا پاک کاغذات اور راہمین جو ہیں راہم ان کے جم ہے مذکر سالم ہر تجری میں رحم کرنے والا ہے جی یعنی تو ارحمر رحم یعنی اے رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جی یعنی رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا بر کا یہ ارحم ہے لفظ رحمت جو ہے شفقت لطف و کرم کے معنی میں ہے تو یہ بر احمد کا بعض جو ہے برائے استعانت ہے یعنی تیری رحمت کے مدد سے اور وسیلے سے کہ اللہ میں تیر درگاہ میں دس بے دعا ہوں کہ تو چونکہ تو الحم الرحمین ہے لہٰذا تیر رحمت کے وسیلے سے میں تو سے دس بے دعا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم کرے مجھے عذاب آخرت سے نجات دلائیں تو اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں جی یہ اللہ نے تیرے رحمت کی مدد سے اور وسیلے سے اے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے تو میری دعا کو قبول حرما ہیں تو, تو میری اس میری اس منازعات کو قبول حرما آخر میں فرماتے ہیں شکراً شکرن شرا ہے تو یہ لفظ شکراً تین دفعہ آیا ہے اس سے پہلے فعل معذوف ہے یہ فعل کے جانشین اصل میں اشکر و شکرن ہے فعل معذو کا معفول ملح ہے ہمارا نفی اسلام میں تو عشقر و مقدر ہے اصل میں عشقر و شکراً عشکر و شکرن عشکر و شکرن. شکرن یہ مراد ہے یعنی اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نماز حج رسول نماز اعما پڑھنے کی توفیق باشا اور یہ مناجات پڑھنے کا بھی مجھے توفیق باشا کہ جس کی برکت سے میرے گناہوں کی بخشش کی امید ہے اس لیے شکران شکرن پڑھتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو آجزانہ اور کمال خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توحے عطا فرمائے تو اس طرح نماز حج رسول نماز عزمِ تاہرین پڑھنے کا پورا طرقہ دعاؤں کے ساتھ توجہ جی آپ لوگوں تک پہنچا انشاءاللہ شاء کے کل کی اس کے ثواب دن دو نمازوں کی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا